اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے وہ صفا اور قسم ہے صف باندھنے والوں کی جو خوب صف باندھتی ہے حسا جراتی زجرا پھر ان کی جو ڈانٹنے والیاں ہیں زجرا سخت یا بڑا ڈانٹنے والی فتالیاتی ذکرہ پھر ان کی جو تلاوت کرنے والی یا پڑھنے والی ہیں ذکر کی انہ کم یقیناً تمہارا لا الاحدوں البتہ ایک ہے رب السماوات ولادی رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا وہ مابینہ ہموار جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے وہ رب المشارق اور مشرقوں کا رب ہے انا زین سما دنیا بے شک ہم نے مزین کیا ہے آسمان دنیا کو بھی زینتوا کے ایسی زینت کے ساتھ جو ستارے ہیں وہ منک الشعیطان مارد اور محفوظ کرنے کے لیے منک الشعیطان مارد ہر سرکش شیطان سے لاسمال نہیں وہ کان لگا کے سنتے الن ولا اوپر کی مجلس کی طرف وہ یقاف اور وہ مارے جاتے ہیں من منکلی جانب ہر طرف سے ہر جانب سے دہورن شہابیے والا ہوں اور ان کے لیے عذاب عذاب ہے واسب ہمیشہ رہنے والا اللہ مگر من خاطی فل خط جو اچانک اچک کر لے جائے کچھ اچکنا فت پس پیچھے لگتا ہے اس کے شہابن ثاقب شولہ مارتا ہوا ایک چمکتا ستارہ یا چمکتا ہوا شولہ پست پس ان سے پوچھ اہم اشد و کیا وہ زیادہ سخت ہیں تخلیق میں امن من خلقنا یا وہ جس کو ہم نے پیدا کیا انداخلق نہ ہوں بے شک ہم نے ان کو پیدا کیا ہے من طین لازب چکنی مٹی سے بل عجبتہ بلکہ آپ تعجب کرتے ہیں وہ یسکا اور وہ مذاق اڑاتے ہیں وہ اداروں اور جب انہیں نصیحت کی جائے لایت کو تو وہ نصیحت حاصل نہیں کرتے وہ ادارہ او آیتن اور جب وہ کوئی دیکھتے ہیں نشانی تو وہ خوب مذاق اڑاتے ہیں وقالو اور وہ کہتے ہیں انہادہ نہیں ہے یہ اللہ مگر سحر مبین جادو واضح ادا بتنا کیا جب ہم مر گئے وکنہ تو اور ہم ہو گئے ہڈیاں و مٹی و ادامن اور ہڈیاں اینا لمسون تو کیا ہم واقعہ ہی اٹھائے جانے والے ہیں آوا الاولون آبا کیا اور ہمارے پہلے باپ دادا بھی قل کہہ دیجئے نعم ہاں وہ ان تم داخر اور ہو گئے تم ذلیل ہو گئے انام ماہیا پس پیشک وہ زجرا واحدہ ایک ہی ڈانٹ ہے ف اداب پس وہ یونزرون دیکھ رہے ہوں گے وقالو اور وہ کہیں گے کا دن ہے کن تم بھی تو کر دے بون جس کے بارے میں تم جٹلاتے تھے یا جس کو تم جٹلاتے تھے اوحر اللہ دینا ظالمو اکٹھا کرو ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا بعض واجہ اور ان کی ان کے جوڑوں کو ان کی بیویوں کو یا ان جیسے لوگوں کو, وما اور ان کو جس کی وہ عبادت کرتے تھے من دون اللہ اللہ کی طرف فہدو ہوں کو رہنمائی کرو الاسرات الجحیم جہنم کے راستے کی طرف وقیف ہوں اور ان کو روکو ٹھہراؤ ان بےشک و مسعول سوال کیے جانے والے ہیں مالاکم کیا ہے تمہیں لا تناسارون تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے بل بلکہ هم الیومہ وہ آج کے دن مستسلمون فرما بردار ہیں و اقبل بعضهم علی بعض يتساءلون اور ان کا بعض بعض کی طرف متوجہ ہوں گے ایک دوسرے سے سوال کریں گے قالو کہیں گے انکم کنتم تاتورنا عن الیمین بیشک تم ہی آتے تھے ہمارے پاس دائیں طرف سے یا آتتھ تو ہمارے پاس قسم کے طریقے سے قسمیں اٹھا کے کالو وہ کہیں گے بل لم تنین بلکہ نہیں تھے تم ایمان لانے والے وما ماکانہ لانا علیہ من سلطان اور نہیں تھی ہمارے لیے تم پر کوئی دلیل کوئی غلبہ بل کن تم قومن تعین بلکہ تھے تم قوم حد سے بڑھنے والے فحق حق قول و بس ثابت ہو گئی ہم پر ہمارے رب کی بات انشک ہم چکھنے والے ہیں تم کو گمراہ کیا اِنَّا كُنَّا بے شک ہم خود گمراہ تھے ف ان یوم فی الداب مشترک بس بے شک وہ اس دن عداب میں مشترک ہوں گے ایک دوسرے کے شریک ہوں گے انا کدال کا نفعال ومجرمین ہم ایسے ہی کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ اِنَّ اذا لهم لا الا اللہ بے شک وہ جب ان کو کہا جاتا تھا کہ نہیں ہے کوئی الہ مگر اللہ تعالیٰ تکبر کرتے تھے وہ یقولا اور وہ کہتے تھے تارکو الحطینہ کیا ہم چھوڑنے والے ہیں اپنے الہوں کو معبودوں کو لشاعر مجنون ایک شاعر دیوانے کے لیے بل بلکہ جا بالحقی وہ لایا حق کو وصدق المرسلین اور تصدیق کی تمام رسولوں نے رسولوں کی انحم بے شک تم لذائق چکھنے والے ہو دردناک عذاب کے و ماں اور نہیں تم جدا دیے جاؤ گے اللہ مگر ما کم تم جو تم عمل کرتے تھے اللہ عباد اللہ مگر اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے الحمرزم معلوم یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے رزق معلوم فواق ہو ہیں وہ مکرامون اور وہ عزت کیے گئے ہیں فی جنات نعیم نعمتوں کے باغات میں سرور متقابلین تختوں پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے یو کاف و پھیرا جائے گا گھمایا جائے گا ان پر بکاسن صاف بہتی ہوئی شراب کا جام کا پیالا پیالہ ممعین بہتی ہوئی شراب کا بے با آ سفید لذاتن نشار لذیذ پینے والوں کے لیے لافیہ غولن نہ ہوگا اس میں سر درد و لاہوں انہا اور نہ وہ اسے مدہوش کیے جائیں گے و آئندہ اور ان کے پاس قاصیرات پر نگاہ کو روکنے والی نیچے رکھنے والی تین موٹی آنکھوں والی ہوں گی کا انا گویا کہ وہ بئی انڈے ہیں مقنون چھپا کے رکھے گئے فقبال باد ہوں بعض پس متوجہ ہوگا ان کا بعض بعض پر یتا سا ایک دوسرے سے سوال کریں گے قالا قلع ہوں ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا انی کان علی کریم میرا ایک ساتھی تھا یقولو وہ کہا کرتا تھا اینا کلامن المصدقین کیا تو واقعہ ہی ماننے والوں میں سے ہے تصدیق کرنے والوں میں سے ہے ادا متنا کیا جب ہم مر جائیں گے وکنہ تو رابن اور ہو جائیں گے مٹی و ادامن اور ہڈیاں اینا لمدینون کیا ہم جزا دیے جانے والے ہیں تالا کہا حل ان تم کیا تم جھانک کر دیکھنے والے ہو فتال آپس نے دیکھا جھانکا فرا ہو تو اس کو دیکھے گا وہ فی سوا الجحیم آگ کے جہنم کے وسط میں کہا تلّہ اللہ کی قسم ان کتلا قریب تھا کہ تم مجھے ہلاک ہی کر دے ولا نعمت ربی اور اگر نہ ہوتی میرے رب کی نعمت لکنتم من المرین تو میں بھی حاضر کیے گیوں میں سے ہوتا افا ماں نہن بتین کیا ہم کبھی مرنے والے نہیں اللہ موتا تنا مگر پہلی ہی موت وہ مانہ نمدابین اور نہیں ہیں ہم عذاب دیے جانے والے انہاض علفوز العظیم بے شک یہ کامیابی ہے بہت بڑی نمت لحاظہ لی اسی کی طرح فل عمل کریں عمل کرنے والے ادالی کا خیر اللہ کیا یہ بہتر ہے مہمانی کے اعتبار سے میزبانی کے طور پر ام شجرت الضخم یا زبوم کا درخت انا جلنا ہا فطرت الظالمین بے شک ہم نے اس کو بنایا ہے آزمائش ظالموں کے لیے انحا شجرت فی اصل ذہیم یہ ایسا درخت ہے جو نکلتا ہے فی اصل جیم جہنم کی تہ میں سے تل اس کا اس کے ہوشے کا اناح گویا کہ وہ رؤوس شیاطین شیطانوں کے سر ہیں فمنا حملہ آ کے رونا منہ ہا بس بے کھائیں گے فمالے او نامن البطون تو لٹکنے والے ہوں گے ان سے ان کے پیٹ یا وہ بھرنے والے ہوں گے اس سے پیٹ سما پھر انَََََََََََحم علیہ ان پر ل شوبن منہمیم آبیش ہوگی گرم پانی کی ثم ان مرضی پھر بے شک ان کا لوٹنا لاجیم یقیناً بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف ہوگا انََ بے شک الف انہوں نے پایا اپنے آبا کو غالین گمراہ آ سارم بس وہ انہی کے نشانوں پر یہرعون رعون دوڑائے چلے جاتے ہیں والا قد بدلہ قبل اور البتہ تحقیق گمراہ ہوئے ان سے پہلے اکثر الاولین پہلے لوگوں میں سے اکثر ولقد ارسلنا فيهم منذرین اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجے ان میں ڈرانے والے فمنظر پسو دیکھ کیفا كان عاقبت المنذرین کیسے ہیں انجام ڈرائے گیوں کا الا عباد اللہ المخلصین مگر اللہ تعالی کے بندے خالص کیے ہوئے ولقد نادانا نوح اور البتہ تحقیق ہم کو پکارا نوح نے فلاں عمل تو ہم اچھے ہیں قبول کرنے والے ورنہ جئینہ ہو اور ہم نے نجات دی اس کو اور اس کے گھر والوں کو اہل کو مل کر بالعظیم بڑی مصیبت سے واج اور ہم نے بنایا ضروریات اس کی اولاد کو حم الباقین وہی باقی رہنے والے یعنی اولاد کو ہی باقی رہنے والا بنایا وہ تاراکن علیہ فی اور ہم نے پیچھے آنے والوں میں اس کے لیے باقی رکھا سلام سلامتی ہو علانو ان نوح پر پھر عالمین جہانوں پر جہانوں میں انا بے شک ہم کلالی کا اسی طرح دوسروں کو غرق کر دیا وہ انشیاتی ابراہیم اور یقیناً اس کے گروہ میں سے ابراہیم بھی ہے اس جا اربا بکل بن سلیم جب وہ آیا اپنے رب کے پاس سلامتی والا بے روگ دل لے کر اقال علی ہی وہ قومی ہی جب اس نے کہا اپنے باپ اور اپنی قوم کو مادو تعبدون تم کس کی عبادت کرتے ہو اکن عالیہ دون اللہ تری دون اللہ کو چھوڑ کر گھڑے گئے معبودوں کو چاہتے ہو فمادن کم بس کیا تمہارا گمان ہے یورب العالمین رب العالمین کے بارے میں فنظر نذرا تنف الجوم اس نے نکاح ڈالی ستاروں میں فقالہ کہا انی شکیم میں تو بیمار ہوں فتبلو عنہو، پس وہ پیٹ پھیر کر گئے اس سے مدبری پیٹ پھیرتے ہوئے فراغا الہا تو وہ چپکے سے ان کے معبودوں کی طرف گیا فقالہ کہا الا قلون کیا ہے تم کھاتے نہیں مالا کیا ہے تمہیں لا تنقون تم بولتے نہیں فراغ علیہ ذربم بل پھر وہ دائیں ہاتھ سے ان پر مارنے لگا ف اقبال ال ہی تو وہ آئے اس کی طرف دوڑتے ہوئے خالہ کہا اطابون اماتنتون کیا تم عبادت کرتے ہو جسے تم خود تراشتے ہو واللہ اللہ اللہ تعالیٰ نے خالہ کا پیدا کیا ہے تم کو اماتلون اور اس کو بھی جو تم کرتے ہو ع انہوں, انہوں نے ارادہ کیا اس کے ساتھ تدبیر کا فج الم تو ہم نے ان کو ہی کر دیا نیچلا و اور کہا اناہ بن اداربی میں جانے والا ہوں اپنے رب کی طرف سیہ دین وہ انکری مجھے ہدایت دے گا راستہ دکھائے گا ربی حبلی من الصالحین اے میرے رب مجھے عطا کر نیکوں میں سے فبشر نہ ہو بی غلام حلیم پس ہم نے اس کو خوشخبری دی ایک بچے کی حلیم بہت جدہ بردبار فلمہ بلغ معہ السعیہ پس جب وہ پہنچا اس کے ساتھ دوڑنے کو چلنے پھرنے کو قالا کہا یا بنیہ اے بیٹے انی ارا فلمانامی وشک بے بنے میں نے دیکھا ہے خواب میں انی ازباہ کا کہ میں تجھ کو ذبح کرتا ہوں فنضور پستو فنزور, پس فنزور مادہ ترا پس دیکھ تیری کیا رائے ہے کالا کہا یا اباتی اے ابا جان ما المر جو تو حکم دیا گیا ہے دونی ان قریب تو مجھ کو پائے گا انشاءاللہ اللہ اگر اللہ نے چاہا من صابرین صبر کرنے والوں میں سے فلما پس جب دونوں نے حکم مان لیا وطلہ اور اس کو لٹایا دل جبین پیشانی کے لیے بل ونا ہو اور ہم نے آواز دی اس کو اے یا کہ اے تحقیق تنہ سچ کر دکھایا خواب کو انا کدال کا نجل مسن بے شک ہم اسی طرح جزا دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو انحدالبلا المبین بے شک یہ آزمائش ہے وادے کھلی و فدئی ہو اور ہم نے اس کو فدیے میں دیا بزی بحن عظیم بہت بڑا ذبیٰ و ترکنا علیہ فل اور ہم نے چھوڑ دیا اس پر پیچھے رہنے والوں میں سلام ابراہیم کہ سلامتی ہو ابراہیم پر کدال کا نت اسی طرح ہم جدا دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو ان نہ ہومن عباد المنین بے شک وہ ہمارے ممن بندوں میں سے تھا بشرنا ہو بھی اس حاق اور ہم نے اس کو خوشخبری دی اسحاق کی جو کہ نبی ہوگا نیک لوگوں میں سے بابا رکن علیہ و علا اور ہم نے برکت نازل کی اس پر اور اس ہاپ پر ہارون اور البتہ آپ تحقیق ہم نے احسان کیا موسا اور ہارون پر ون جی نہما و قوما مل کر بالعظیم ہم نے نجات دی ان دونوں کو اور ان دونوں کی قوم کو بڑی سختی سے بڑی مصیبت سے اور ہم نے ان کی مدد کی خکان و حمر پس پسبو تھے غالب آنے والے وہ آتئینہ حمر الکتاب المستبین اور ہم نے دی ان کو کتاب وادے وہ حدینہ حمر صراف المستقیم اور ہم نے ان دونوں کو ہدایت دی سیدھے راستے کی وہ ترکنہ فی ہیما آخرین اور ہم نے پیچھے والوں کے لیے ان پر یہ بات چھوڑی سلام العلام و ہارون کے سلامتی ہو موسا اور ہارون پر انا غزالین بے شک ہم اسی طرح جزا دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو انامین بے شک وہ دونوں ہمارے ممن بندوں میں سے تھے انا الیاسمرسلین اور بے شک الیاس بھی بھیجے گیوں میں سے رسولوں میں سے تھا قال علی قوم ہی اللہ تون جب اس نے کہا اپنے قوم کے لیے تم کیوں نہیں ڈرتے کیا تم بال کو پکارتے ہو و تدارون احسن الخارقین اور تم چھوڑ دیتے ہو احسن الخالقین پیدا کرنے والوں میں سے سب سے بہترین پیدا کرنے والوں کو اللہ ربکم یعنی اللہ کو جو تمہارا رب ہے ورب ربا الاولین اور تمہارے پہلے آبا کا رب ہے بدببو ہوں تو انہوں نے اس کو جتلایا فن ہم پس درون بے شک وہ ضرور حاضر کیے جانے والے ہیں اللہ عباد اللہمخلسین مگر اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جو مخلص ہیں چنے ہوئے ہیں اور ترکن الخر آخرین اور ہم نے پیچھے آنے والوں میں اس کے لیے یہ بات چھوڑی سلام العلاء الیاسین کے سلامتی ہو الیاسین پر اِنَّا بے شک ہم اسی طرح جدا دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو من بے شک وہ ہمارے بندوں میں سے تھا وہ ان لوت اللہ اور بے شک لوت رسولوں میں سے تھاین جب ہم نے نجات دی اس کو اور اس کی اہلی گھر والوں کو سب کو اللہ عجوزن فی سوائے ایک بڑھیا کے پیچھے رہ جانے والوں میں بلا شبا تم صبح جاتے ہوئے ان پر سے گزرتے ہو بل اور رات کے وقت افلا تاون کیا تم عقل نہیں رکھتے وہ ان یونس اور بے شک یونس وہ بھی رسولوں میں سے ہے ابا کا علل فل قل جب وہ بھاگا گھری ہوئی کشتی کی طرف پسا پھر وہ قرے میں شریک ہوا پکانا ملل مدح تو وہ ہارنے والوں میں سے ہو گیا پھلتا کا بس اس کو نگل لیا مچھلی نے وہ ہوا ملیم اس حال میں کہ وہ ملامت زدہ تھا پلولا ان کا نہ ملن مصبین پھر اگر یہ بات نہ ہوتی کہ وہ ہو گیا تسبیح کرنے والوں میں سے لالابی صفی بتنی ہی البتہ وہ ضرور ٹھہرتا اس کے پیٹ میں ادا یوماتون اس دن تک جس دن وہ اٹھائے جائیں گے فن بز نہ ہو پھر ہم نے پھینکا اس کو چٹیل میدان میں وہ ہوا ثقیم اس حال میں کہ وہ بیمار تھا وہ امبت نہ ارے ہی می یقین پھر ہم نے اگا دیا اس پر ایک پودا می یقین بیل دار یا کدو کا وہ ارسل نہ ہو الا میں اور ہم نے بھیجا اس کو ایک کی طرف یا اس سے بھی ایک لاکھ کی طرف الفن ایک لاکھ کی طرف او یزیدون یا اس سے بھی زیادہ پسو ایمان لائے ہم, الہین ہم نے ان کو فائدہ دیا ایک مدت تک پس ان سے پوچھیے الا ربی کل علی ربی کل بناتو کیا تیر رب کے لیے بیٹیاں ہیں والا ہنگ البن اور ان کے لیے بیٹے ام ملائی کا تھا اناسا کیا ہم نے پیدا کیا ہے فرشتوں کو ہم شاہدون اور وہ حاضر تھے اللہ خبردار من ہم لا بے اپنے جھوٹ سے ہی کہتے ہیں والد اللہ اللہ نے اولاد دی ہے و بے شک وہ اللہ تعالیٰ کی جنا ہے وہ ان ہملاک اور بے شک وہ جھوٹے ہیں استفلبناتی البن کیا اس نے بیٹیوں کو ترجیح دی ہے بیٹوں پر مالاکم کیا ہے تمہیں کئی فتح کیسے تم فیصلہ کرتے ہو افلا تذکرون کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے املکم سلطان مبین کیا تبارل یہ ہے بادہ دلیل فاتوب کتابکم پس لے او اپنے کتاب انکنتم صادقین اگر تم سچے ہو واجعلو بینہ و بین جن جنتی نصبہ اور انہوں نے بنا دیا اس کے درمیان اور جنوں کے درمیان رشتے داری والا قد عالمت الجنت اور البتہ تحقیق جان لیا جنوں نے انَََ حملوں بے شک کو ضرور حاضر کیے گئے ہیں کیے جانے والے ہیں سبحان اللہ عمہ یا اللہ تعالیٰ پاک ہے اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں اللہ عباد اللہ مگر اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے فرنکمات بس بے شک تم اور جس کی تم عبادت کرتے ہو ما انتم علیہ ہی بفات نیند تم اس کے خلاف بہکانے والے نہیں ہو اللہ مگر من ہوا سارجعیم اس کو جو بھڑکتی آگ میں داخل ہونے والا ہے ماما منا اللہ مقام معلوم اور نہیں ہے ہم میں سے کوئی ایک مگر اس کے لیے ایک جگہ ہے مقام ہے معلوم مقرر وہ اناف خون اور بے شک ہم صف باندھنے والے ہیں وہ انالمصنون اور بے شک ہم تسبیح کرنے والے ہیں وہ انقان اور بے شک وہ تو کہا کرتے تھے لولا اندا لولا انا اندانا ذکر مناین اگر لو اننا اگر کاش ہوتا ہمارے پاس ذکر من پہلی لوگوں کا کوئی ان قریب وہ جان لیں گے ولا قد سبقت اور تحقیق سبقت لے گیا ہمارا کلمہ ہمارے بھیجے گیو بندوں کے لیے رسولوں کے لیے ان لہم المنصورون بے شک وہی ہیں جو مدد کیے گئے ہیں وہ جُنْدَنَا اور بے شک ہمارا لشکر لہم الْغَالِبُونَ وہی غالب آنے والا ہے عَنْهُمْ اللہ پس آپ منہ مو موڑ لیں ان سے ایک مدت تکتے ہیں ان کے سہن میں تو بری ہوگی ڈرائے گیہوں کی صبح و طلح ان اور اعراض کیجیے منہ موڑیے ان سے ایک مدت تک بب سیر گی اور, مو اور دیکھیے فسوف سیرون قریب وہ دیکھ لیں گے بحان رب العزتی پاک ہے تیرا رب عزت کا مالک عما یسفون اس چیز سے جو وہ بیان کرتے ہیں وسلام سلام اور سلام ان پر جو بھیجے گئے ہیں وہ الحمد للہ رب العالمین اور تمام تاریخیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے